شاہ جی میرے عزیز سورت روم دیکھ کر رو حضرت ربط سورہ روم با سور ان کبوت اختبار مومنین کے بعد اب نسرات و فتح کی پیشین ہوئی۔ پہلے تو تھا نا مومنین پہ گائے گی آزمائش اب یہ ہے کہ آزمائشوں کے بعد کا فتح ہے ہاں یعنی خزان کے بعد اب کیا رہی ہے بہار دوسرا ربط و الدین جاہدو فینہ کے ساتھ ہے تم جہاد کرو اللہ کامیابی دیں گے خلاصہ مومنین کے لیے نصرت کے پیشین کوئی باس بادل موت پر دلائل لکلیا توحید پر تیرہ دلائل لکلیا معبود برحق اور معبود باطل کی تمثیل زجرات تقریبات اشارہ تفسلیات سے میرے عزیز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 جب رومی فتح ہوتے نہ تو مسلمان خوش ہو جاتے رومیوں کو فتح ہوتی تو مسلمان خوش ہو جاتے سمجھے کہ چلو اہل کتاب ہیں ہماری طرف قریب ہیں ان کو فتح ہو رہی ہے سمجھے اور جب فارس والے فاتح بن جاتے کامیاب ہو جاتے تو کون خوشی مناتے یہ جی? ایک مشرقی کیونکہ آتش پرست و مشرقین کے زیادہ قریب تھے خدا کی قدرت ہجرت سے کچھ پہل ہے چند سال پہل ہے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے حضور کی ہجرت سے کتنی سال پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ ان کی آپس میں ہوئی لڑائی اور اہل فارش جو تھے نا رومیوں کے اوپر بہت ہی کامیاب ہو گئے اتنے کامیاب ہو گئے کہ ان کے اکثر علاقے جو ہے نا اپنے قبضے میں کر لیے او کستم تن دنیا تک چلے گئے وہاں بھی اپنا آتش کدا بنا لیا آتش کدا کی پوجا کرتے ہیں تو اس کے اوپر کافروں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ہمارے یار کامیاب ہو گئے اہل فارش لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرما یہی سورا کے روم کہ ٹھیک ہے اب اہل فارس کیا ہو گئے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں رومیوں کے اوپر لیکن بےز سینین ایفی بیزین ہے نا تو بیز سنین کے اندر کون کامیاب ہوئے گے پھر رومی کامیاب ہوں گے کن کے اوپر اہل فارس کے اوپر کامیاب ہوئے۔ جب یہ آیات مبارکہ کا اتری تو حضرت ابو بکر صدیق نے نعرہ لگا دیا سمجھے شار مکہ کے اندر نعرہ لگایا کہ چند سال کے اندر ہمارے یار کیا ہوں گے کامیاب ہوں گے وہ بز کا اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کے نو تک تو حضرت نے وہ کم مدت بتائی تین سال آگے ابی اب نے خل رہا تھا کافر اس نے کہا ابو بکر تیری میری شرط تین سال کے اندر اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں تو اس کو دس سوٹریاں دوں گا اور اگر کامیاب وہ نہ ہوئے یا رومی کامیاب نہ ہوئے تو پھر فارسی کامیاب رہے فارسی تو کامیاب تھے نا اہل پارسی تو دس سوٹیاں تو دینا یہ جوا ہے یا نہیں ہے لیکن جوا اس وقت حرام ہوا تھا تو مدینے میں حرام ہونا تھا جوا حرام نہیں تھا حضرت وہ بکر صدیق حضور کی قیمت میں آئے عرض کیا حضرت ایسے میں شرط لگا کے ہوں فرمین بز کا اطلاع کتنے میں ہوتا ہے تین سے لے کے نو تک ہے تو اس کے ساتھ شرط لگا سات سال کی یا نو سال کی جب نے اکثر مفسرین ساتھ لکھتے ہیں سات سال کی شرط لگا کے سات سال کے بعد گاؤں گے رومی کامیاب ہوں گے اور شرط کے اندر دس اونٹنی کے بجائے سو سو اونٹنی دا کتنی دا لگاؤ سو سو اونٹنی کا دا ہونا چاہیے جو نا چاہ تو گئے چیلنج دیا اس نے قبول کیا سمجھے بھائی اپنے خاص سو سو اونٹنی لینی دینی ہوں گے اللہ کی قدرت اب دیکھو نا قرآن پاک ایک موجا ہے سچی کتاب ہے یہ خبیص اہل فارش اتنی کامیاب ہو گئے نہیں ان کے اکثر اللہ کے لے لیے کست تک چلے گئے اور وہ گمان بھی نہیں تھا کہ پھر رومی ان کے اوپر کیا ہوں گے کامیاب ہوں گے مرقی لکھتے ہیں وہ گمان بھی نہیں تھا اس چیز کا اتنی ان کو ختم ملی لیکن اللہ کا کرام پورے سات سال گزرے پورے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 تو حضرت نے اپنا زامن کون سا دے دیا عبد الرحمان کہ یہ تجھے سو اٹھنی دے گا تو آپ نے کہا اگر تو مر جائے قیمت مصاب تم تو زامن دے اس نے بھی اپنے بیٹے زامن دے دی تو خدا کی قدرت وہ بھائی اپنے خال کو گیا مر سمجھے ابو بکر صدیق وہ دو سال کے بعد مکے گئے اور ان کی اولاد سے سو اٹھنیے وصور کر کے لائے کیونکہ داؤ میں یہ کامیاب ہو گئے نا رومیوں کے تو حضرت کی خدمت میں لے سو حضرت وہی ہے آپ نے فرمایا آپ چھوڑو ان کو غریبی میں خیرات کر دو دیکھو جی الفلا میم گول بتر روم بشارت برائے مومنی مومنی کو خوش ہے مغلوب ہو گئے رومی فی ادن الم قریب ترین زمین میں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 یہ کہتا ہے تمہارا امرا القیس قید تنور تو میں نے اپنی محبوبہ کی آگے ازریات سے دیکھ لی تنور تو میں ازریاتن دیکھا ازریات اور بسرہ کے درمیان ازریات بھی مقام ہے بل کے شام میں اور بسرہ بھی مقام ہے کہاں ملک شام میں ملک شام کا سرحدی شہر جو ہے نا وہ بسرا ہے اس کو نہ پڑا کرو کیا کرو بسرا ایک مالی صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضرت کی ولادت کے وقت اتنا نور پھیلا کہ بسرے کے محل بھی نظر آنے لگے میں نے اس کو بعد میں علیحدہ کا میں نے کہا یہ بسرانی کیا ہے بسرا ہے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 وہم باد غلب ہم اور وہ باد مغلوبیت اپنی کے جہاں غلب جو ہے مستر مجھول ہے بابا مغلوبیت اور وہ باد مغلوبیت اپنی کے ان قریب غالب ہوں گے بیچ چند سالوں کے بیز کے نیچے لکھو تین سے نو تک اب سمجھ آ رہا ہے نا قرآن اچھا جی انکریب غالب ہوں گے بھی چند سال ہو کے للہ کیوں نہ غالب ہوں کہ اللہ کے اختیار میں ہیں سارے معاملات للہ اہل امر میں کابل وم باد اللہ کے اختیار میں ہیں تمام معاملات پہلے سے بھی اور بعد میں بھی مغلوبیت سے پہلے بھی اور مغلوبیت کے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 یعلمون ظاہرم من الحیات دنیا وہ جانتے ہیں زہری اسباب کو دنیاوی زندگی سے اور وہ آخرہ سے تو بالکل غافر ہے نا آلم یتفکار فی انکوں سے ہیں میرے بحترم یہ زجر ہے یہ زجر ہے اور اس کے اندر دلیل دی گئی قیامت کی کہ قیامت ضرور آنی ہے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 عاللم یسیرو فلار تخویف دنوی کیا پس نہیں سائر کرتے زمین کے اندر پر دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے تھے وہ زیادہ سخت ان سے بیت بار ہوا تھے وہ آثار اور اور انہیں چیرا پھاڑا تھا زمین کو آباد کیا اکثر اس سے کہ انہوں نے آباد کیا بجات اتمام حجت اور اتمام حجت کے لیے ہم نے رسول بھی بھیجے تھے اور آئے تھے ان کے پاس رسول اور ان کے دلائل واضح لے کے نہ مانا تو عذاب آ گیا تو فرمایا نہیں اللہ تعالی کے ظلم کرے ان پہ لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے نہ مانا رسولوں کی بات شرک پہ ڈٹے رہے سما کا نہ انجام اخروی پھر ہو گیا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برے کام کیے بد تر سا منگو بد تر یہ اس مہکانا کا موخر پھر ہو گیا انجام برے لوگوں کا کیا بد تر یہ سو آ لفظ ہے بد تر وہی جہنم ہے اب سو کی تھوڑی سی میں تحقیق کروں آپ کو یہ آپ پڑھتے ہیں نا اسم تفضیل ازرابو اسم تفضیل ہے تو اس کی مونز کیا آتی ہے جی زربا بروزن اولا تو ادھر بھی اسم تفضیل ہے اسوا کیا اسوا بروزن افاظ تو اس کی مونس کیا آ گئی سوا بروزن پولا یہ وہی ہے اسم تفضیل ہے پولا کے وزن پہ باد ان قبضابو یہ سبب ہے سبب انجام بد برے انجام کا سبب کیا تھا بوجہ اس کے جٹلا ہے انہوں نے اللہ کے ایتوں کو اور تھے ساتھ ان کے استضاع کرتے اللہ خل دلیل اکلی نمبر ایک لیکن یہ دلیل اکلی باس پر ہے دلیل لکلی نمبر ایک برائے باس قیامت اللہ ہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی پھر لوٹائے گا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 کہ جن کو انہوں نے خدا کا شریک بنایا تھا اور کہتے تھے کہ ہماری پرزور سفارش کریں گے ختم کچھ نہیں ہوگا و لم اور نہ ہوں گے واسطے ان کے ان کے شرکا میں سے کوئی سفارشی اور خود ہوں گے اپنے شرکا کا انکار کرنے والے خود انکار کر دیں گے اپنے شرکا کا کہا کہیں گے ولہ رب نا ماں کنہا گے اللہ مجر کے نہیں تھے خود انکار کریں گے وہ یوم تکوم سا اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن متفر ہوں گے لوگ جدا جدا ہوں گے مومن علیحدہ کافر علیحدہ جب یا تفرقن فرمایا تو آج تفصیل تفرق ہے اس تفرق کی تفصیل کیسے جدا ہوں گے فہم الزین جن لوگوں نے ایمان لایا اس کے نیچے لکھو حال بھائی ایمان اور امال سالحای کا حالت ہے نا کیا ہے مومنین کی کیا ہے حالت ہے اس لیے میں حال لکھوا رہا ہوں آمنو کے نیچے حال لکھو جو لوگ ایمان لائے عمل کیے اچھے فاہم فی روزاتین یہ معال ہے پہلے حال پھر مال مال کا منع انجام اے ہال مال ایک مناسبت رکھتے ہیں ہاں منوا مینو یہ کیا ہے حال فہم فی روزت ان کا کیا ہے مال ہے انجام ہے پسو بیچ باغوں کے خوش آمدید کہے جائیں گے یہ باروں ان کے دو مانے ہیں ایک معنی کہ مسرور ہوں گے خوش دوسرا مانے کہا جی خوش آمدید کہے جائیں گے باغوں میں جب پہنچیں گے نا تو فرشتے ان کو کیا کہیں گے خوش شام کہیں گے ایسے میں کہ فرو یہ کا فرو کے نیچے کو حال جن لوگوں نے کفر کیا یہ ان کا حال ہے اور جٹلایا ہماری ایتوں کے ساتھ اور ملاقات آخرت کے ساتھ یہ ان کے کتنی حال ہیں تین کافرو کزب ویاول کا یہ ان کا معال ہے بس یہی لوگ آزاد کے اندر گرفتار ہوں گے جب تم نے آمال کے نتائج سن لیے کہ اچھے آمال کا نتیجہ کیا ہے اچھا برے امال کا نتیجہ برا آمال کے نتائج اب سن لیے تو اب آمال کرنے چاہیے نہ اب ترغیب ہے آمال کی صبح نل ایمان و آمال صالحہ کی ترغیب ایمان و آمال صالحہ کا نتیجہ سن لیا تم نے اب ایمان و امال صالحہ کی ترغیب ہے صبح اللہ پس پاکی بیان کرو اللہ کے جب کہ شام کرتے ہو تم ہی نہ تم سون کے نیچے لکھو مغرب اور عشاء کی نماز وہ ہی نہ تسب جب صبح کرتے ہو یہ نماز فجر والہ لاہم اور خاص اس کے لیے تعریف آسمانوں میں زمینوں میں وہ اشیان عشی کا وقت شروع ہوتا ہے زیوار سے لے کے مغرب تک لہذا اس کے نیچے نماز عصر کو بہی نہ تو اور جب ظہر کرتے ہو تو ساری نمازیں آ گئیں اصر بھی آ گئی این توزر بھی آ گئی یخر جو لیا ملال میت دلیل عقلی نمبر دو یہ بھی برائے باس ہے قیامت کے لیے دلیل اقلی نمبر دو زندہ کرتے نکالتے اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردے کو کیسے زندہ سے ویل اور زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی ویرانی کے تو کیا تمہیں زندہ نہیں کرے گا گا وہ کزال اسی طریقے میں نکالے جاؤ گے تم وہ من آیا میرے عزیز پہلے دلائل تھے کس کے لیجیے باس بادل الموت اب یہ جو دلیل آ رہی ہے نا یہ دلیل توحید ہے نمبرے دلیل دلی لکڑی برائے توحید نمبر اے اور اس کی قدرت کی نشانی میں اسی ہے کہ پیدا کیا تم کو مٹی سے مادہ بائی پھر اس وقت تم بشار ہو چلتے پھرتے وہ مین آیا تو دلیل لکڑی نمبر کتنی جی دس دو اچھا جی اور اس کی قدرت کی نشانیوں سے یہ ہے کہ پیدا کیا واسطے نفے تمہارے کہ من انت سے تمہاری جنس سے بیویاں جوڑے تو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بیوی اپنی جنس سے ہونی چاہیے انسان اگر کوئی جنیا تمہیں کہے شادی کرو تو اسے شادی نہیں کرنی پیدا کیا تمہارے نفے کے لیے تمہاری جنس سے جوڑے لتا تاکہ سکون کرو تم طرف اس کے وہ جالا بینک مبد تم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 جوانی میں مدت ہوتی ہے بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں وہ مین آیا تھی دلی لکڑی نمبر 3 اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمانوں کا زمین کا اور اختلاف تمہاری بولیوں کا اور رنگ کا اب دیکھو ادھر بیٹھے ہوئے مختلف رنگ ہیں تمہارے بولیں بھی کہاں ہیں مختلف ہیں ایک مصمبہ ہے اس کو کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے ہاں تو اختلاف بولنے کا پانی ہے اس کو ہم پانی کہتے ہیں فارسی والے آپ کہتے ہیں بلوچی آف کہتے ہیں فا کے تبدیل کر دیا سمجھے دیتا اور انگریز تو ایسے ٹر کے قائل ہیں نا وہ کہیں گے کہ واہ ٹر ہے وہ ٹر کے بغیر ان کو گزارے نہیں ہوتا واہ ٹر اگلے دن ہم گئے وہ پانی رکھا ہوا تھا تو وہاں بھی وہ ٹر لکھا ہوا تھا میں نے کہا شرم حیا نہیں آتی ان سو پاکستان ہے ادھر پانی کیوں نہیں لکھتے ادھر انگریز رہتے ہیں کیا یعنی دیہات ہیں یہ پمپ لگے ہوئے ہیں پمپوں کے اوپر وہ پانی کے انضام کچھ حیا شرم تک ہو اللہ کے بندے تو ادھر انگریز رہتے ہوں ہم تو پانی سمجھتے ہیں نا اس کو ہر کو پانی کہتا ہے چج اختلاف ہے تمہاری بولیوں کا رنگوں کا فی کا اس کے اندر البتا نشانی ہے دانش مندوں کے لیے ومین آیات یہ دلیل نبر کتنی جی یہ آسان ہے اس کے قدرت کی نشان میں سے نیند کرنا تمہارا بیچ رات کے دن کے اور تلاش کرنا تمہارا روزی اللہ تعالی سے روزی مانگتے ہو بے شکس میں البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کیا سنتے ہیں یہ سنتے ہیں ایسے کہا کہ ادھر ہے بات نیند کی تو اپنی نیند کا حال آدمی خود دیکھتا ہے یا سنتا ہے وہ تم سوئے پڑے تھے ایک آدمی جاگ رہا تھا تو جب اٹھو گے تو وہی بتائے گا نا کہ سونے کے اندر تیرا ہاتھ ایسے جا کے پڑا تیری ٹانگ ایسے تھی وہی بتایا گیا تم دیکھتے ہو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 زندہ کرتا ہے بس اس کے زمین کو بعد ویرانی کے اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو کر رکھتے ہیں جی جی اب میرے عزیز بات یہ ہے ذرا غور کریں علماء کرام ان فی کل آیات الم قوم فکاروں پہلے تھا یت پھر تھا عالمین پھر تھا یس پھر تھا یا ہے یا نہیں اس کو کہتے ہیں تفنن پر عبارت کیا آ, کہ عبارت اس کی لو کہ مختلف فن کے اندر عبارت لاؤ چاہے معنی قریب قریب ہوں الفاظ کیا تبدیل کرتے ہیں اس کو تفنن الفی عبارت کہتے ہیں شعراب اس کی طرح کہتے ہیں فساہت بلاغت کا ایک قسم ہے یہ و مین آیات ہی انتقوم دلی لکڑی نمبر کتنی جی چھ اب دیکھو کتنا آسمان ہے جی بڑا مضبوط ہے ٹھوس ہے ہاں وہ بھی قائم ہے زمین Sim. ہے یہ اس کا نظام بھی کا ہے قائم ہے نہ آسمان گرتا ہے نہ زمین بے جا حرکت حرکت کرتی کہیں چلی جاتی ہے <gia> تو اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ قائم ہے آسمان زمین سے مسکے آگے پر مسما زیادہ کم دعوتا یہ نظام تھا دنیا کا اس دنیا کے نظام کو فنا ہے بقا ہے یہ نظام پانی ختم ہوگا سم ایزاد مداوت اب دوسرا نظام جی شروع ہے نظام یا آخرت اچھا جی پھر جب بلائے گا تم کو ایک بار بلانا مین العرض زمین سے تم کو زمین سے بلائے گا یہ نہیں خدا زمین پہ ہوگا ہم زمین پہ ہوں گے ٹھیک ہے نا جیسے تم کہتے ہو میں نے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 یہ مو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے دلائل لکڑیا پھر آ رہے ہیں جملہ مو طرزہ برائے اس بات اتیا مت والا ہو دلی لکڑی نمبر سا اور خاص اس کے لیے ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں سب اس کے فرم ہیں واہو اللہ جی دلی لکڑی نمبر کتنی جی وہی وہ ذات ہے جو افتدا کرتا ہے پیدائش کی پھر لوٹائے گا اور یہ لوٹانا زیادہ آسان ہے اللہ پہ ہمارے لحاظ سے اللہ کے نزدیک تو دونوں برابر ہیں ہمارے لحاظ سے یہ لوٹ زیادہ آسان ہے اللہ کے ہمارے لحاظ سے بار الماسل و اور اس کی شان ہے بلند آسمانوں میں زمین میں وغالے غالب حکمت والا ہے